السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 انلعزت علی اللہ جمی ان وسمی تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو چھ ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے اللّہ مصلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم الن حمید مجید اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد کمابارک تلا ابراہیم ولا علی ابراہیم ان کا حمید المجید سامعین آج بیس نومبر دو انیس کو یہاں مکتب دوا تعیت الجالیات کے اس سینٹر میں معدہ میں جو میرے درس کا عنوان ہے وہ ہے دین سمجھنے کے اصول اللہ رب العالمین کے ہم بندے دنیاوی زندگی میں بھی اگر اصول کے خلاف کام کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی تو دین میں بھی اصول کی پابندی ضروری ہے دین کے جو اصول ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہے ایک رسالہ ہے ابو محمد عبد الرحمان بن حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل السنہ و اعتقاد الدین یہ رسالہ مختصر اس کا اردو ترجمہ اصول دین کے نام سے محدث زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے یہ اصول دین اور اس رسالے پر میں نے تینتیس صفحات پر مقدمہ جو تیار کیا الحمد یہ یہ اصول اصل سننا و اعتقاد الدین یہ ہمیں کامیابی دلائیں گے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ شاء اصول دین سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ کے ہم بندوں کو چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کو ہمارے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھیں تو انشاءاللہ اللہ کامیابی ملے گی امام مالک رحمت اللہ علیہ جو 93 جو ہجری میں پیدا ہوئے 179 ہجری میں انتقال کر گئے مدینہ میں چار مشہور اماموں میں یہ ایک امام امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ ان کا ایک قول امام اوکلی نے ان کی کتاب ابو میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 113 پر نقل کیے اور فرمائے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے چار لوگوں سے علم نہیں لینا چار قسم کے لوگوں سے علم نہیں سیکھنا پہلے نمبر پہ احمق سے علم نہیں سیکھنا یعنی جو بے وقوف ہے اس سے علم نہیں سیکھنا دوسرے نمبر پہ کذاب سے علم نہیں لینا تیسرے نمبر پہ بدعتی سے علم نہیں لینا چوتھے نمبر پہ نیک آدمی ہو لیکن اس کو حدیث کا علم نہیں ہے اس سے بھی علم نہیں لینا یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اس کی میں مختصر آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں گا اس سے پہلے میں ایک تابعی کئی صحابہ کے شاگرد ایک تابعی امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کا ایک قول آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ان کی صحیح مسلم میں مقدمے میں حدیث نمبر 27 پر نقل کیے امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے انحد العلم دین انحد العلم دین بے شک یہ علم تمہارا دین ہے فنضرو امن خزون دین اکم بس تم اچھے سے دیکھ لو کہ تم دین کہاں سے سیکھ رہے ہو کہاں سے لے رہے ہو اس قول کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیے ہیں اور محدین یہ قول سناتے رہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لو الاسناد اگر یہ اسناد نہ ہوتی تو جس شخص کے دل میں جو آتا وہ شخص وہ بول جاتا تو سند کی بہت بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں دین اسلام کا علم سند سے ہی حاصل کیا گیا سند مطلب کیا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے کون اللہ سے سنے جبرائیل علیہ السلام قرآن کو اور پہنچائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سند ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن سنائے لکھوائے حفظ کروائے قرآن محفوظ ہے اور قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا سورہ نمبر پندرہ سورہ ہجر آیت نمبر نو میں انا نہ ضلع ذکرا و انا لہو بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں اللہ نے کہا تو قرآن محفوظ ہے یہ ایمان رکھنا ہے ہم کو محفوظ رہے گا قرآن یہ ایمان رکھنا ہے ہم کو لیکن اس آیت میں غور کرنے والی بات یہ ہے اللہ نے انا نہن لہو قرآن نہیں کہا اللہ نے کہا انہن نزلنا ذکرا بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اللہ نے کہا تو ذکر سے مراد ہے قرآن اور حدیث ذکر سے مراد ہے قرآن اور حدیث صرف قرآن نہیں تو قرآن اور حدیث محفوظ ہے قرآن کی جو صحیح تفسیر ہے حدیث رسول سے جو بیان ہوئی ہے وہ محفوظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی آپ نے جو فرمائے ہیں آپ نے جو کیے ہیں اور آپ کے سامنے کچھ کیا گیا تو آپ نے اس کو جائز قرار دیے ہیں وہ سب محفوظ ہے تو اسناد کا بہت بڑا مقام ہے دین کے علم کے مسئلے میں اللہ کے ہم بندوں کو چاہیے اس بات پر غور کریں صحیح حدیث کے لیے پانچ شرطیں محدثین نے بیان کیے سند متصل رہنا سند کٹی ہوئی نہیں رہنا اگر کوئی کہہ رہے کہ میں نے فلاں سے سنا پھر فلاں سے سنا پھر فلاں سے سنا محدث ابو ابوداود رحمت اللہ علیہ کی اگر حدیث کی کتاب ہی لے لیں اور سیون ففٹی سکس نمبر کی حدیث دیکھیں جس میں ہے کہ نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا لیکن وہ حدیث میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی اور وہ راوی کے بارے میں متفقہ طور پر تمام محققین تمام محدثین یہاں تک کہ حنفی محققین نے بھی کہا کہ وہ راوی ضعیف ہے تو سند میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ محدث سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا صحابی رسول تک جو نام بیان کیے جا رہے ہیں وہ نام میں کون سا راوی جھوٹا ہے کون سا راوی کس سے بیان کر رہا ہے تو کیا سچ میں وہ اس دور میں پیدا ہوا تھا کیا سچ میں وہ ان کا شاگرد ہے کیا سچ میں وہ ان سے یہ حدیث سنا ہے یہ سب علم کو علم اسما اور رجال کہتے ہیں اور اصول حدیث کہتے ہیں اسے کہ حدیث کی سند اور حدیث کے متن کے احوال کے قوانین بیان کیے جس میں جاتے ہیں اسے اصول حدیث کہتے ہیں تو یہ جو سند ہے اس میں عبد الرحمن بن اساق القوفی سیون ففٹی سکس نمبر کی حدیث سننا میں ضعیف ہے حدیث تو وہ ضعیف ہیں بولا جا رہا ہے نا کہ فلاں آدمی مثال کے طور پہ عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی اس کا نام لے کر بولا جا رہا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے اور یہ آدمی سے روایت کردہ حدیث کوئی بھی حدیث کی کتاب میں آ جائے وہ حدیث مقبول حدیث نہیں ہے وہ حدیث نہ عقیدے میں رکھیں گے نہ وہ حدیث اعمال میں رکھیں گے ضعیف حدیث نہیں رکھیں گے تو کتنی بڑی بات ہے سند کی اب اگر یہ سند نہ ہو حدیس رسول کو صحابی سنے صحابی آگے پہنچائے اپنی اولاد تک اور تابعین تک تابعین تابعین تک پہنچائے پھر ان کے بعد والے تو حدیث کی کتاب میں ایک ایک حدیث میں سند میں کبھی سات آدمی ہے کبھی چھ آدمی ہے کبھی پانچ آدمی ہے ٹھیک ہے تو کہنا یہ ہے کہنا یہ ہے کہ وہ حدیث کے سند میں وہ آدمیوں کی جانچ پڑتال کی ہے محدی سن نے اسے کہتے ہیں علم اسما الرجال رجل یعنی ایک مرد رجال یعنی ایک سے زیادہ مرد اسم یعنی ایک نام اسما یعنی کئی نام علم اسما اور رجال وہ مردوں کے نام کا علم وہ مردوں کے نام کا علم جو جن کے نام حدیث کی سند میں بیان کیے گئے ہیں اب وہ آدمی کیسے تھے وہ جس سے حدیث بیان کر رہے ہیں کیا سچ میں وہ ان کے دور میں پیدا ہوئے تھے اور کیا وہ سچ میں ان کے درس میں بیٹھے ہیں کیا وہ سچ میں استاد اور شاگردی کا جو ہے سلسلہ گزار چکے ہیں ان کے ساتھ تلمس کراس کر چکے ہیں وہ یا نہیں یا کسی درس میں سنے ہیں اس طریقے سے نہیں سنے ہیں تو بھی بیان کر دی جاتی ہے کہ یہ ان سے سماع کی تصریح ثابت نہیں ہے لہذا حدیث نئی ہے تو یہ حدیث کے مسئلے میں جب اتنا سب غور و فکر کیا جاتا ہے اور پھر حدیث صحیح اور حدیث ضعیف کا بات ہے تو سند میں اتصال رہنا سنت کٹیوی نے رہنا دوسرا عدل یعنی دیانت دار رہنا وہ راوی تیسرا کیا رہنا وہ وقت رہنا اگر حدیث یاد کیے ہوئے ہیں یا حدیث تحریر کیے ہوئے ہیں تو ان سے دوسروں تک جو حدیث پہنچی ہے کتاب کی شکل میں وہ محفوظ تھی اور ان کے سینے میں جو انہوں نے حفظ کر رکھے تھے حدیث وہ بھی محفوظ تھی ضبط یعنی مضبوط حافظہ تحریری یا صدر میں حفظ کر کے رکھے تھے یہ تیسری شرط ہے حدیث کے سہ ہونے کی چوتھی شرط کہ علت نہیں رہنا یعنی کوئی کمزوری پوشیدہ کمزوری حدیث میں نہیں رہنا تفصیل نہیں ہو بیان کرنے اور پانچویں چیز شاز نہیں رہنا شاز نہیں رہنا مطلب یہ ہے کہ ایک راوی بیان کر رہے ہیں بات اور ان سے زیادہ سقا راوی اور پانچ چھ راوی ہے یا دو تین راوی ہیں وہ الگ بات بیان کر رہے ہیں اور وہ اکٹھا ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں اور یہ ایک راوی اگرچہ یا سقا ہے لیکن یہ ان کو کچھ الفاظ کہنے میں وہم ہے تو یہ شاز کہلاتا ہے تو یہ شاز نہیں رہنا کیا کیا رہنا سند میں اتصال رہنا سند متصل رہنا اتصال السند عادل رہنا عادل دیانت دار رہنا راوی اور حافظہ مضبوط رہنا اور شاد نہیں رہنا علت نہیں رہنا یہ پانچ یہ جو شرطیں ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے یہ محدثین نے قرآن حدیث سے ہی بنائے ہیں تو اب جب یہ ہم بات کر رہے ہیں تو حدیث کے اب راویوں پر کلام جب کیا گیا اسماء الرجال کی کتاب جب دیکھتے ہیں میزان الاعتدال مثال کے طور پہ یا تقریب و وغیرہ تو راوی کے نام کے پاس لکھ دیا جاتا ہے کزاب یا کسی کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے متروک کسی کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے منکر سمجھ رہے یا کسی کے نام کے ساتھ لکھ لکھ دیا جاتا ہے سعید الحفظ یعنی حافظ کے کمزور تھے یا یہ جھوٹ بولنے والے تھے وغیرہ وغیرہ تو فلاں راوی کا نام لے کر رد کیا گیا کہ یہ راوی کے اندر یہ کمزوری تھی یہ غلطی تھی لہذا یہ راوی سے روایت کردہ حدیث غیر مقبول ہے یہ کہاں سے ملا فلاں کے نام کیا ان کی چوگلی کر رہے ہیں کیا ان کی غیبت کر رہے ہیں محدثین ان کے نام لے کر بول کیا ان کی برائی جی نہیں امت کو آگاہ کر رہے ہیں رسول اللہ کی حدیثوں کی حفاظت کا کام ہے نا اس لیے جو کوئی بھی شخص کسی کو کہہ دیا جاتا ہے وہ یہ حدیثیں گڑھنے والا ہے یعنی موضوع روایتیں حدیث رسول ہے ہی نہیں بس نام لے لیا کچھ شکار کا کسی صحابی کا اور بولے کہ رسول اللہ سے وہ صحابی نے ایسا حدیث سنے اور بول دیے ہمارے علماس پر اللہ رحمت نازل کرے برکت نازل کرے آمین علماء جو ہے کئی کتابیں لکھے اس میں ایک کتاب یہ بھی لکھے یہ حدیث نہیں ہے کتاب کا نام یہ حدیث نہیں ہے کتاب کا نام اب اس میں حدیسوں کو جمع کر دیا گیا وہ حدیث نہیں ہے وہ حدیث رسول نہیں ہے اتنی موٹی کتاب ہے اور یاسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن میں جو یاسین ہے سور یاسین وہ قرآن کا دل ہے تو وہ حدیث نہیں ہے وہ, وہ حدیث نہیں ہے مضو روایت ہے تو کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی نام لے کر رد کیا ہے تبت ادا ابی لحب محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نام لے کر رد کیا ہے مثلاً عبد اللہ سرا کا جو منکرن حدیث میں سے پہلا آدمی تھا صحابہ نے, علی رضی اللہ عنہ نے نام لے کر رد کرے عبد اللہ بن سبا کا تابعین تابعین گمراہ لوگوں کا نام لے کر رد کرے کتابیں بھی لکھے خلق افعال العباد والرد علی الجہمیہ واصحاب تحطیل کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو گمراہ فرقے کے خلاف ان کا نام لے کر کتابیں بھی جو ہے لکھے ہیں کیوں صرف اور صرف لوگوں کو گمراہی سے بچا سکیں تو جتنے راویوں کے بارے میں فکا سدوق لکھا گیا تو اور دیگر راویوں کے بارے میں ان کی کمزوری ان کی غلطی بھی لکھ دی گئی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غلط کو غلط بولیں صحیح کو صحیح بولیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے اور کبھی نام لے کر اگر کسی کا رد کرنا پڑ جائے تو نام لے کر رد کر دے تاکہ لوگ اس شریر کے شر سے بچے رہیں اس فاسق کے سے بچے رہیں اس بدعتی کے بدعت سے بچے رہیں میں نے بتایا آپ کے سامنے امام مالک رحمت اللہ علیہ جو نائنٹی و... میں پیدا ہوئے 179 میں انتقال کر گئے معتا جس کی مشہور کتاب ان کا قول امام حقیلی کی کتاب ادو آفا جل نمبر ایک صفحہ نمبر 113 پر ہے چار لوگوں سے علم نہیں لینا اس میں پہلے نمبر پہ احمق سے علم نہیں لینا بے کی بے وقوفی معلوم ہو رہی ہے اس سے علم نہیں لینا ہے دوسرا کون کذاب سے علم نہیں لینا ہے جھوٹ بولنے والا ہے نہیں لینا اس سے علم تیسرا بدعتی سے علم نہیں لینا کیونکہ بدعت کلو بدایت اور کلو والنار پندرہ سو انسی نمبر کی حدیث سنن نسائی میں ہے رسول اللہ نے فرمایا بدعت جہنم میں پہنچائے گی لہذا بدعتی سے علم نہیں لینا چوتھے نمبر پہ نیک آدمی جس کو حدیث کا علم نہیں ہے اس سے بھی علم نہیں لینا ارے نہیں بھائی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پانچ ٹائم وہ نماز مسجد میں باجماعات پڑھتے ہیں اور اچھے انسان ہیں وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے ان کے بارے میں یہ جانکاری ہے کہ وہ گھر میں بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں بیوی بچوں پر اما ابا پر بہن بھائیوں پر رشتہ داروں پر پڑوسیوں پر کسی پر ظلم نہیں کرتے بہت اچھے انسان ہیں شریف نقش انسان ہے وہ بول رہے ہیں اب وہ بول رہے ہیں کہ یاسین جو ہے کا دل ہے لے لے نہیں لے سکتے کیوں یاسین کا دل نہیں ہے جھوٹی بات ہے موزوری روایت ہے تو حدیث رسول کا علم نہیں ہے اور نیک آدمی ہے تو اس سے بھی علم نہیں لینا ہے اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا انہد علم دین ان فنزر خزون دین کو یہ جو علم ہے یہ تمہارا دین ہے تم بس اچھے سے دیکھ لو کہ تم کس سے اپنا علم لے رہے ہو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہتے ہیں الا فہ الحدیث خلاف قولی فیمل البل حدیث ہی جب کبھی صحیح حدیث مل جائے تو میرے قول کو چھوڑ دینا اور صحیح حدیث کے مطابق عمل کر لینا تو امام شافئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقلید کا رد کر دی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو 164 میں پیدا ہوئے 241 میں انتقال کر گئے جو امام بخاری کے استاد ہے اور کئی محدثین کے استاد ہیں امام احمد بن حمب الرحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ول سعری و خدمن خزو تم میری تقلید نہ کرو امام مالک کی تقلید نہ کرو امام شافعی امام اوزا امام سفیان الثوری کی تقلید نہ کرو بلکہ تم دین وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے ان بزرگوں نے دین لیا ہے قرآن اور حدیث سے رسولما تہ الدا اور جو کوئی بھی شخص مخالفت کرے گا رسول کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد وہ اور پیروی کرے گا غیر مومینوں کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستے کی پیروی کرے گا ہی ما ماتول وہ جس گمراہی والے راستے کو حق سمجھ کے اس پر لگا ہوا ہے اللہ اس کو وہیں لگا رکھیں گے نو ما ماتول نسلی جہنم اور اللہ اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جیسے ہم حدیث رسول کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ نے بہت, بہت زیادہ باریک بین محنت کیے ہیں ہر ایک راوی پر اور پھر حدیث صحیح حدیث ضعیف کر دیے ہیں تو ہم جب وہ علم حاصل کریں تو وہی اصول کو اپنی زندگی میں ہم رکھتے ہوئے آج میں بھی, بھی ہم دیکھنا کہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور سوشل میڈیا کے فارمز پر انداز بیان اچھا رکھنے والے کچھ مقررین کے ویڈیوز لوگ شیئر کرتے جاتے ہیں اور لوگ ان کے اس بیان کو سن کر کبھی رو دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں اور وہ بہت نیک ہے اور بہت متقی ہیں اور وہ ولی صفت ہے ولی اللہ ہے وغیرہ لیکن وہ حقیقت میں ہوتے ہیں بدایتی گمراہ نام نہیں لے رہا ہوں بس اشارے میں کہوں گا کہ ایک صاحب نے کہا کہ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى یہ آیت ہے تو اسرا کا الف سے اللہ آیا بعبده کے با اپنے بندے محمد کو لے کر گیا معراج کی رات میں آسمانوں پر نار کتنی جھوٹی بات کتنی بکواس بات ہے کہ اللہ آیا زمین پر اور محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا تو گمراہ صاحب ہے وہ لیکن ان کا انداز بیان ایسا ہے کہ ملینز ویوز ہے ان کے ویڈیو پر یوٹیوب پر اور لوگ بولتے کہ کتنے ملینز میں ان کے فالوورز ہیں بات غلط بول رہے ہیں اللہ کے خلاف بول رہے ہیں. اللہ کی شان کو یہ لائق ہی نہیں کہ وہ زمین پہ اللہ کے نظر میں زمین کتنی اللہ اکبر ذرے کے برابر نہیں ہوگی تو ایسی بات کہہ گئے پھر وہی صاحب بولتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کا وقت آیا موت کا وقت آیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی نے فرمائے جھوٹی بات بیان کر دی بولے کہ جب عبداللہ بن مسعود سوال کرے کہ جناز آپ کو غسل کون دیں گے آپ کو کفنائیں گے کون آپ کو آپ کا جنازہ کون پڑھائیں گے دفنائیں گے کون تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اہل, میرے اہل بیت میرے اہل بیت میرے اہل بیت لیکن نبی نے کہا کہ جب تم میری تکفین کر دو کفنا دو تو سب باہر چلے جانا سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑے گا نور یہ بکواس بولے ہیں وہ صاحب اور کینیڈا اور امریکہ اور دنیا کے کئی ممالک ان کو لوگ بلاتے ہیں اور جو ہے ان کے تقاریر ہوتے ہیں اور پھر وہ رلا بھی دیتے ہیں تو گمراہ ہے وہ تو ایسے گمراہ مبلغین کے بیانات سے ہمیں بچنا چاہیے اور لوگوں کو بچانا چاہیے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے ان کے ترجمے کا نام عرفان القرآن ہے قرآن کا ترجمہ کیا سورہ بخرا کی آیت نمبر نو کا ترجمہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ والذین آمنو کیا ترجمہ ہوگا یوخاد اون اللہ وہ سمجھتے ہیں یعنی منافقین کے بارے میں بات چل رہی ہے منافقین سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو والذین امن اور دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو یہ صحیح ترجمہ ہے لیکن یہ عرفان القرآن والے حضرت کیا کہتے ہیں یوخادلہ وہ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو ان بریکٹس یعنی رسول اللہ کو نعوذ باللہ کیا کہہ دیے رسول اللہ کو اللہ بنا دیے اور پھر وہی کہتا ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے, ہک ہے جڑا اس حک کو دو جانے وہ کافر تھے مشرک ہے نعوذ باللہ یعنی اللہ رسول ایک ہے بول رہے ہیں تو ایسوں کا نام لے کر رد کرنا ہے اور ان کی گمراہیوں سے لوگوں کو بچانا ہے ایک فتنہ شروع ہوا ہے کچھ سالوں سے اور وہ پہلے تو محدث زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں بول کے ایسا لوگوں کے سامنے بات عام کیا اس کے بعد پھر جو ہے محدس زبیر علی زیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود جو ہے تحریری طور پر بھی رد کر دیا پھر ان کے شاگرد حافظ ندیم ظہیر حفظہ اللہ نے بھی اس بات کو واضح کر دیے کہ وہ شاگرد نہیں ہے گمراہی پھیلا رہا ہے گمراہی پھیلا رہا ہے مجھے جو اہل حدیث بننے میں سبب بنے پہلے میں 2005 پانچ تک بریلوی تھا 2006- 2007 چھ دو تبلیغی دیوبندی رہا اللہ کے فضل سے اللہ کرم سے 2008 آٹھ سے اہل حدیث ہوا تو مجھے اہل حدیث بنانے میں جو محنت کیے وہ بھائی لوگ آج سے کچھ مہینے پہلے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے بڑے بیٹے کا نام معاویہ رکھے ہو تو نام بدل دو علی رکھ دو کیونکہ معاویہ وہ تھے جو ممبر پر سے علی کو گالی دیتے تھے اور گالی دلواتے تھے نارو تو جاہل کے بیانات سن کے یہ نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں اور اس طریقے کی بکواس بک رہے ہیں صحابہ کے خلاف میں کہوں گا اس جاہل کے خلاف حافظ ابو نور پوری حفیظہ اللہ بہترین کام کر رہے ہیں لہذا حافظ ابو نور پوری حفیظ اللہ کے لیکچرز کو سننا چاہیے اور بہت زیادہ اس کو فارورڈ اور شیئر کرنا چاہیے اور لوگوں کو گمراہی سے بچانا چاہیے حافظ ابو نور پوری حفیظ اللہ بہت اچھے انداز میں بہت نرمی کے ساتھ مدلل رد کر رہے گمراہی کا جاہل کی گمراہی کا جاہل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی کچھ بول گیا ہے اور کئی صحابہ کے خلاف عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف بول گیا اللہ اکبر حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف بول گیا تو صحابہ کے خلاف دشمنی سکھا رہا ہے جاہل پاکستان کا ہے بچنا چاہیے اور ہمیں اسی پاکستان کے حافظ ابو یا نور پوری حافظ اللہ کے لیکچرز کو عام کرنا چاہیے یاد رکھیے نام سے کتابیں بھی لکھی گئی ہے معاور کی ایک بہترین تاریخ ہے بہترین سیرت ہے جب تک میں بریلوی تھا تو میں معاویران کے خلاف جو سنتا تھا وہی جانتا تھا اور وہی بولتا تھا یزید کو گالی دینا معاور کو گالی دینا اس طریقے سے تھا لیکن جب میں الحدیث ہوا اللہ میں احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کو جب سننے لگا اور ان کے چار پارٹ جو کربلا کی حقیقت ہے وہ سنا اور پھر دیگر بہت سارے لیکچر سنا تب سمجھ میں آ گا اور اور ہی سے ارادہ کیا تھا شادی ہونے سے قبل کہ اللہ آپ بیٹا دیں گے تو اس کا نام معاویہ رکھوں گا معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ ام حبیبہ رضی اللہ علیہ کے سگے بھائی ہیں معاویرہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں معاویرہ کئی سال گورنر رہے معاویر رضی اللہ عنہ، سیریا کے اور پھر خلیفت المسلمین بنے بیس سال خلیفہ رہے مواویر رضی اللہ, عنہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو اہل بیت میں ہیں وہ معاوی رضی اللہ عنہ کی تعریف کریں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ معاوی رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ معاوی رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہے. صحابہ کے خلاف زبان اگر کھولیں گے تو کیا ہوگا وہیلومین مومنین کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستے کی پیروی کریں گے نو والیہ جس راستے پر لگے اللہ اس کو اسی راستے پہ لگا رکھے گا ونصلیہ جہنم اللہ جہنم میں پہنچا دے گا۔ صحابہ تمام مومنین ہیں اللہ نے ان کے دل کا ان کے تقوی کا امتحان لے لیا اللہ نے قران میں ان کی گواہی دیا ہے۔ صحابہ کیسے صحابہ کی مثال ایسے ہیں کہ یہ گھر مثال کے طور پر یہ اسلام ہے۔ یہ گھر کا نام اسلام ہے اور وہ جو دروازہ دیکھ رہے ہیں اس گھر میں داخل ہونے کے لیے وہ جو دروازہ ہے وہ دروازہ صحابہ ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے صحابہ کے پاس سے داخل ہو سکتے ہیں یہ قرآن کون پہنچا ہم تک پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے صحابہ کو صحابہ لکھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر کے مشورے سے ثابت رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بول کر جمع کیا گیا اور دیگر کاتب وہی مل کر اس قرآن کو اس مصحف کو اسی شکل دیے سورت الفاتحہ سے فاتحہ سے ناس تک یہ قرآن جو ہے یہ صحابہ پہنچائے ہیں پیارے رسول کی پوری زندگی صحابہ پہنچائے ہیں صحابہ کے خلاف بول کے جہنم ملے گی بس صحابہ کے خلاف نہیں بولنا ہے صحابہ کے اگر کچھ اجتحادات میں ان سے سہو ہوا ہے تب بھی ان کو اللہ نے ایک اجر دیا ہے اگر اجتہاس صحیح تھا تو دو اجر اور اگر اجتہاس ان کا غلط تھا تو ایک اجر یاد رکھیے صحابہ کے خلاف بکواس بکنے والوں کے بیانات نہیں سننا چاہیے اور ہمیں بچنا چاہیے ایسے جاہلوں سے اور اپنے اولاد کو اور اپنے دوست احباب کو اپنے جماعت کے ساتھیوں کو بچانا چاہیے جماعت اہل حدیث پر زیادہ اٹیک ہو رہا ہے اس جاہل نوجوان کی وجہ سے یاد رکھیے کہنا یہ ہے جہلم سے ہے وہ اور حافظ ابو نور نورپوری حفیظ اللہ کا تو نام میں بول دیا ہوں آپ ان کا جب نام دیکھیں گے تو وہ کس کا رد کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے اس کا چہر آ جائے گا میں اس کا نام بول کے اس کو یہاں سے فیمس نہیں کرنا چاہتا ہوں جاہل کو کہنا یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم بہت زیادہ محبت کریں پیارے رسول کے پیارے صحابہ سے صحابہ بہت محنت کیے ہیں بہت بڑی بڑی قربانی دیے ہیں اور یہ دین ہم تک پہنچائے ہیں یاد رکھیے صحابہ کے خلاف بکواس بک رہے ہیں ہمیں ان کے خلاف کام کرنا چاہیے وہ ایک ظالم کی تعریف کرتے ہوئے حفیظہ اللہ کہتا ہے جبکہ وہ ظالم بھی خود پاکستانی ہے اور وہ کہتا ہے وہ ظالم کہ زبیر بن عوام جہنمی باللہ جبکہ تین ہزار سات سو نمبر کے حدیث ترمیزی پڑھ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا ایک ساتھ نام لے کے ایک مجلس میں کہا فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں ہیں اللہ کے پیارے نبی نے ان کو فی الجنہ کہا ہے اور وہ ظالم جو یہ عقیدہ رکھتا ہے جس کے ایمان کے ارکان میں تقیہ ہے وہ جو چالیس فاروں کا عقیدہ رکھتا ہے اس نے کہا کہ زبیر بن عوام جہنمی ہے تو یہ جاہل نوجوان جو صحابہ کے خلاف بیٹھا ہوا ہے اور اہل سنت بول رہا ہے اپنے آپ کو تو یہ اس کو حفیظہ اللہ بولتا ہے گمراہ مبلغین کا نام لے کر حفیظہ اللہ حفیظہ اللہ لگایا ہوا ہے اور ان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ ویڈیوز بنا رہا ہے اور سب ایک سب ایک نہیں ہو سکتے فما بعد الحق یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے ایک ہی ہے قرآن اور حدیث کو صحابہ موت تک تھام کر رہے اس پر عمل کرتے رہے اور ویسے ہی پہنچائے ہیں قرآن اور حدیث کو صحابہ جیسے سمجھے صحابہ کے مطابق اپنے کو سمجھنا ہے صحابہ کی پیروی کرنے والے محدثین نے جیسے سمجھے ویسے سمجھنا ہے اور اگر اس راستے کو چھوڑیں گے اور میں کہوں جماعت اہل حدیث کو چھوڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے کیوں جماعت اہل حدیث یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا نام ہے صحابہ کی جماعت کا نام ہے ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو اہل حدیث بولے ہیں دلیل خلق خلقف العباد نام کی کتاب میں حدیث نمبر 398 پر ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بولے ان صاحب الحدیث بے شک آپ اہل حدیث ہو صاحب الحدیث, اصحاب الحدیث اہل الحدیث ایک ہی نام ہے اٹھائیے صحیح مسلم مقدمہ اس میں ہے شرحنا من مذهب حدیث ہی امام مسلم نے کہا مسلم نے کہا مجروح راویوں کے بارے میں کہ اہل تو کہنا ہے کہ حدیث نام یہ پہلی صدی حجری سے چلا رہا نام یہ جماعت, یہ جماعت ہے اور اس سے ہٹ کر رائٹ لیفٹ کوئی جا رہا ہے تو گمراہ فرقوں میں رہے گا اور گمراہی جہنم میں ہی پہنچانے والی ہے میں اپنے درس کے انڈ میں یہی کہوں گا کہ تین جولائی دو ہزار انیس کو جب میں یہاں پر درس دینے آیا تھا تو مجھ سے پہلے شیخ عبدالرحمٰن اثری رحمہ اللہ درس دیے تھے اصول حدیث کچھ دیر سمجھائے تھے اور آج چار مہینے بعد جب پھر میں یہاں آیا ہوں درس دینے کے لیے تو معلوم یہ ہوا شیخ محمود حفظہ اللہ سے اور شیخ عبدالصّمد حفظہ اللہ سے کہ شیخ عبد الرحمن عصری کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کی مغفرت کرے اللہ ان کو جنت الفردوس دے دو ہزار گیارہ سے میں جب سے مدرس محدث وسیع اللہ عبا سفیض اللہ کا شاگرد بنا ہوا ہوں مکہ جب سے آ رہا ہوں تو دو ہزار گیارہ کے آخیر سے ہی شیخ عبدالرحمٰن اصری رحمت اللہ علیہ میرے درس رکھاتے تھے اسکان میں اور کئی مساجد میں اور بہت ساری دعائیں دیتے تھے اور بہت اچھے سے ملتے تھے بہت اچھے انسان تھے اور انتقال کر گئے ہیں بہت سن کے تکلیف ہوئی اللہ سے دعا کرتے رہیے اپنے جو علماء اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور جو علماء الحدیث آج زندہ ہے ان کے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان لوگوں کی عمر لمبی کرے عافیت اور صحت والی عمر اللہ ان کو دے زندگی اللہ ان کو دے تاکہ جو ہے گمراہ کے خلاف گمراہیوں کے خلاف یہ اور بہت زیادہ کام کر سکیں ہمارے درمیان شیخ عبد المنان حفظہ اللہ اللہ ان پر بھی رحمت نازل کرے اور ان لوگوں کی حفاظت اللہ کرے اور ان لوگوں کی عمر لمبی کرے امین م. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور میں سیکھتا رہوں گا انشاء اللہ ہمارے علماء الدیث سے ہم سب کو سیکھتے رہنا ہے علم اور جو ہے ان شاء اللہ عمل کرتے رہنا ہے اللہ سے مدعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو تقوی کا لباس پہنائے اللہ ہم کو تقوی کے کلمات بھولنے والا بنائے اللہ ہم کو موت اس حالت میں دے کہ اللہ ہم سے راضی رہے ہم اپنے اللہ سے راضی رہے آمیند عواما انی الحمد للہ